کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو امان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے